اُٹھا ان کا اور جواب اُٹھایا انہوں نے فرمادے ہیں فین قال القائل اگر کہنے والا یہ جی کہے ہاتھی صرفات مختصفت بالمولا سبحانہ و تعالی یہ ہر چیز کو جاننا نیتی رادے کو جاننا یہ تساری شان رب کی ہے تُسی بندیاں واسطے نبی واسطے ثابت کی تھی جاندے جے ہائے ہائے ہائے امام دا جواب سن سنا امام فرماتے ہیں فرماتے ہیں جواب ہے جتنے بھی مومن مر کر جاتے ہیں دنیا سے وہ پچھلے زندوں کے آل حالات کو اکثر جانتے ہیں جتنے مر کر جاتے ہیں مومن اور لانتیا سید لمبیا تو بک مارنا فرماتے ہیں وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ یہ ملو علیہم اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آمال امتوں کے لوگوں کے پیش ہوتے ہیں مردوں پر مومن ان پر نبیوں پر سب پر سال ہین پر تو وہ ان کی وجہ سے پہچانتے ہو حالات کو اور ابن قیم اور ابن تیمیہ کے حوالے سے سارا پہلے سنا چکا ہوں یا یہ امام کو اکیلی تھوڑی بات کر رہا ہے وہ خبیص بھی کر گئے سن اگے بھائی تمام لوگ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں وہ دے اشیا مغلیہ یہ ایسی باتیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہیں غائب ہیں غائب ہیں, ہیں جب آ گئی باتیں بتا گئے بتانے والے حدیث و قرآن میں آ تو ماننی پڑیں گی بس اگے سنو اگے سن واللہ عالم ہیں وقفا في هذا بيانن اگر آخری بیان میرا سننا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ال مؤمن یجذب نور اللہ کامل مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے و نور اللہ اللہ لا یحجبو شیون اللہ کے نور کے آگے کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا اللہ مومن کے نور سے اللہ اللہ کے نور کے آگے حجاب نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں نبی ولی اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں بولو او اپنی اپنی دی اور سکر یہ اس اس کے بعد یہ آگے سمجھ اس کے بعد ایک بہت بڑا حوالہ حضور برکت سے دہلے کا آہا ہا واہ بھی جو بند لکھتے بپالی کتا ہے تو وہ جناب جی ہاں جی وہ تاج دا ذکر پیا کرتا ہے تو فلانے فلانی کتاب دو بندی آدمی نے دس لواں کے حضور کہ اور عقیدہ دو سنی ہوئے اب یہ بتائیں گے کہ حضور کو حاضر ناظر ماننا یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے اختلاف ہے ہی نہیں یہ میرے ہاتھ میں آپ کی اخبار الخیار شریف ہے اس کے حاشیے پر آپ کے مکاتی ہیں مکتوبات خطوط آپ کے مختلف خط ہیں کیا ہیں یہ ذرا دیکھ لینا میرے بھائی یہ دیکھ ایک سو پچپن یہ چھپی ہوئی کون سی ہے فاروق اکیڈمی ضلع خیر پر گمبٹ پاکستان کتنا صفح ہے وہ علامیہ دیکھ رہا ہے اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است یک کاسرہ دری مسئلہ خلاف نیست کہ ا حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم با حقیقت حیات بے شائبہ مجاز با حیات بے شائبہ مجاز ہوں میں تیل تو بے نہ سکولیاں تو فرماتے ہیں وہ لفظ پر ترجمہ بھی سنو فرماتے ہیں اتنی اختلافات اور بہت مذاہب ہونے کے باوجود جو امت کے علماء میں موجود ہیں ایک شخص عالم کو بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں یعنی ویسے تو اختلافات علماء میں بہت ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ جو ہے اس مسئلے میں اختلاف ہرگز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حقیقتن حقیقت حیات کے ساتھ بغیر مجاز کی ملاوٹ کے اور تعویل کے وہم کرنے کے حیات حقیقی کے ساتھ زندہ دائم اور باقی ہے اور اپنی امت کے اعمال پر حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے پتا چلا امام ابن الحاج نے جو فرمایا ماؤ نا اس سے مراد ہے تمام علماء سنت فرماتے ہیں یار انختلاف ماما لوکم پر اس گل چ اختلاف نہیں ایک تو سرکار حقیقت حیات نال یہ آپ لیٹے ہوئے ہیں بس نو زبا لیٹے ہو نہ جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح ادھر زندہ ہیں اگر مکمل موافقت نہاں کی زندگی کے ساتھ نہیں لیکن یہاں کی زندگی کی طرح وہ بھی حقیقی ہے بول مرے وہ کیا ہے یہاں پر مراکل فلاح پڑی ہوگی یہ مراکل فلاح نورزا کی شرح مصنف کی اپنی اس کے آخر میں اس کے آخر میں سید الامبیاء کی زندگی پاک کے مطالق یہ لکھا ہے سوڑے مریں ادھر دیکھ صدق جاوہ آخری فاصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مما هُوَ مُقَرَّرٌ عِندَ الْمُحَقِّقِينَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی جرزا کو ممتعن بجمیع الملاز والعبادات غیر انہو حجب عن عبصار القاسرین عن شریف المقامات فرماتے ہیں ہمارے یہ محققین کے نزدیک بات پکی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں اور جتنی لذت کے کام ہیں اور عبادات ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالی حضور کو ہا جی ہا جی جناب اپنی اپنی لذت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے فرماتے ہیں سنوئے غیر انہو فرماتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ جو لوگ شریف مقامات عظیم مقامات سے قاسر ہیں پر ان سے اللہ تعالی نے یہ چھپا رکھا ہے ہے ہے ہے ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ منکر جڑے سہور ہیں یہ کمینے مقامات آنے یعنی کیا مطلب ہے گٹییا لچے تو کمینے لوگ نے یہاں دی نظر ایڈی ہے ہی نہیں جہیا پرواز نے وہ سارے ہی سمجھتے ہیں اسی کا ترجمہ کر لو جو سنا چکا ہوں اسی ساری بات کا ترجمہ حضرت کے شعر میں آ جاتا ہے آپ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دلے فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر تلے فرش پر ہے تیری نظر سارے عرش پر ہے تیری گزر تلے فرش پر ہے تیری نظر ملک مل میں کوئی عش نہیں وہ جو تجھ آیا نہیں جب یہ ثابت ہے یہ عقیدہ ہے تو مانگ لانتی ہے جو شرک سمجھے بس ان کا کہنا کہ شرک ہے بکوا سب تار تار ہو گئے بکوا سب ایسی بکے مار اے امار اگر بیٹھا ادھر تو میرا بیٹھا وہ اٹھا لاؤ ایک ان سے بھی پہلے امام کی کتاب نکالتا ہوں جو امام بے حقی سے بھی پہلے ہے اے وہ تھے تھلے سرانیانال جلد پہ یہی المنہاج فی شعب المان ایک جلد سرانیا ارلے سرانیا ایک کو حوالہ مار دیا امام حلیمی ابو عبداللہ اللہ حلیمی المنہاج فی شعابل ایمان اس میں وہ ایمان کے شعبے اور شاخیں بتا رہے ہیں ایک شاخ میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان کی شاخ یہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ایمان کی شاخ ہے ہم مرو مرے امام حقی محدث جانتے ہو نا شعب الیمان والے انہوں نے جن کی اتباع میں شعب المان لکھی ہے پہلے ان سے شعب الایمان لکھیا ہے امام ابو عبداللہ حلیمی نے وہ شافعی مذہب کے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے المنحاج فی شعب الایمان پھر ان کی شعب الایمان سے نقل اتاری اور حدیثیں زائد کر کے حدیثیں سنت کے ساتھ ذکر کر کے اپنی امام بیحقی نے شعب الایمان بنائی ہے تین جلدوں میں وہ کتاب ناچیز کے پاس موجود ہے یہ دیکھ لو وہ کیا کہتے ہیں ایک جلد ہے تیس کون سی دوسری جلد ہے جی دوسری جلد ہے میرے بھائی چار سو ستاون صفا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا اور واپس آنا چاہے توجہ تو پھر حضور کی قبر کی طرف جائے دوبارہ حاضری دے ادھر سے جب واپس او ادھر جب پہنچے تو فرمایا سنو تعظیم تیری آپ کی حیبت سے دل بھرا ہونا چاہیے موم تالے توجہ موم تالے من بن بتی ہو ہو گویا حضور اس کے شاہد ہیں حاضر ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ولا ذال و بے باسر توجہ اور اپنی نظ... آنکھوں سے آنکھوں سے ولا یکل شیون اور حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی چیز مخفی نہیں یہ اعتقاد کرے کہ آقا پر کوئی چیز میری مخفی نہیں یہ امام ابو عبداللہ اللہ حلیمی کی فی کی شعاب یہ ایمان کے شعبوں میں بات کر رہے ہیں معلوم ہوا ایمان کا یہی شعبہ ہے اور جو یہ نہیں رکھتا وہ ایمان کے شعبے سے فارغ ہے شوبہ بول ایمان ہے یہ یہ کیا ہے سمجھ لگی خیر میرے بھائی بات یہاں تک پہنچ گئی معلوم ہوا غیب ادھر دیکھ آپ کے لیے غیب غیب ہی نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہے آپ کے لیے غائب اور وہ یہ تو چاند حوالے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو ثابت کرنے پر کلام کروں ہوئے ہوئے وہاں بھی اوپر قیامت آ جائے اور بخاری مسلم ہی رہنے دیں اور کدھر نہ جائیں صرف بخاری مسلم پر بات کریں آ جائیں حمد اللہ کے حمد اللہ جان کے واقع پہلے سنا چکا ہوں اسی موضوع میں سنا چکا خیر بات اب میں اس کے بعد یہاں بات کو چھوڑتا ہوں انشاءاللہ شاء جی کل بعد از نماز جمعہ فوراً